بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیوں نیوز رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ کے اس مضمون کا مطالعہ کرتے ہوئے آج بھی ہم پارلیمنٹری رپورٹنگ یا پارلیمان رپورٹنگ کے حوالے سے بات کریں گے اس سے پہلے دو لیکچرز میں میں نے آپ کو پارلیمنٹ کی ساخت اس کی اہمیت اور خبر بنانے کا طریقہ اور پھر ایک صحافی جو پارلیمنٹ رپورٹنگ میں ایکسپرٹ بننا چاہتا ہے یا اس ذمہ داری کو ایسن طریقے سے انجام دینا چاہتا ہے اس حوالے سے بات کی ڈوز اینڈ ڈونٹ کی بات کی ممبر آف پارلیمنٹ کی اہمیت کی بات کی ایوان کے اندر ہونے والی کارروائی کے حوالے سے بات ہوئی اور اس سے خبریں کیسے ڈیرائیو کی جا سکتی ہیں خبروں کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے ہم نے وہ باتیں کی اور آپ کو ایک اندازہ ہوا ہوگا کہ پارلیمنٹ رپورٹر کتنا اہم ہوتا ہے اور اس کی اہمیت جنرل رپورٹنگ اور دوسری بیٹ رپورٹرس کے مقابلے میں کتنی اہم ہوتی ہے کہ وہ خود ایک سورس بن جاتا ہے جرنل رپورٹرس کے لیے بیٹ رپورٹرس کے لیے کیونکہ پارلیمنٹ خبروں کا ایک ایسا ممبا ہے جس سے خبروں کے سوتے پھوٹتے ہیں خبروں کے فوارے پھوٹتے ہیں اسپرنکلز آف نیوز سامنے آتی ہے تو پارلیمنٹ رپورٹر کو ایوان کی کارروائی کے دوران خواہ وہ سینٹ کی کاروائی ہو قومی اسمبلی کی کارروائی ہو مجلس قائمہ کی کارروائی ہو اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بات چیت ہو لوبیز میں بات چیت ہو کیفیکٹیریا میں بات چیت ہو اس کو کچھ ایسے الفاظ سننے پڑتے ہیں جو عام آدمی کے لیے کافی حد تک نئے ہوتے ہیں لیکن رپورٹر کے بارے میں جیسے رپورٹنگ پڑھتے ہوئے بھی ہم نے اس پر ڈسکشن کی کہ رپورٹر از اے پرسن ایکسپلین دی کمپلیکیٹڈ ایشوز ان اے سمپل اینڈ کمیونیکیٹو مینر یعنی جتنے پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ معاملات ہوتے ہیں ان سب کی گتھیوں کو رپورٹر نے سلجھانا ہوتا ہے اور وہ گیاں کیا ہوتی ہیں وہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں ایسی صورتحال ہوتی ہے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے لیکن رپورٹر ان کو اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ وہ عام فہم ہو جاتے ہیں آسان ہو جاتے ہیں تو اسی طرح اگر آپ پارلیمنٹ کے رپورٹر بننا چاہتے ہیں سینٹ یا قومی اسمبلی کی کارروائی سے خبریں ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایوان کے اندر بھی اور باہر بھی اور ممبران پارلیمنٹ کی زبان سے اسپیکر کی زبان سے ایسی باتیں سننے کو ملیں گی اور پریس گیلری میں سیزنڈ رپورٹر سے ایسی باتیں سننے کو ملیں گی جو مختلف طرح کی ٹرمز استعمال کر رہے ہوں گے اصطلاحات استعمال کر رہے ہوں گے تو اس ایک اصطلاح کا ایک خاص مفہوم یا مطلب ہوتا ہے جب تک کسی رپورٹر کو اس ٹرم یا اصطلاح کا مفہوم اور پورا مطلب سمجھ نہیں آتا وہ اس چیز کو آگے نہیں سمجھا سکتا یہ اصطلاحات یہ ٹرمس انفیکٹ ایک کی ای ہوتے ہیں کیز ہوتے ہیں ایک چابی ہوتی ہیں ایک چابیاں ہوتی ہیں یعنی جب تک آپ اس ٹرم کو نہیں سمجھیں گے تو آپ اس چیز کی گہرائی میں نہیں جا سکتے تو آج کے لیکچر میں میں آپ کو ان ٹرمز کے حوالے سے بھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں جن کی بنیاد پر آپ اپنی رپورٹنگ کو ڈیولپ کرتے ہیں وہ ٹرمز کیا ہیں میں آپ کو بولتا ہوں آپ لکھتے جائیے اس کے ساتھ ساتھ انگریزی اور اردو میں اس کی وضاحت ہوتی جائے گی اور آپ آگے بڑھیں گے تو مختلف ٹرمز اس طرح سے ہیں ایبسوٹ میجورٹی ایبسلیوٹ میجورٹی سے مراد ہے ہاوی اکثریت یا نصف سے زائد کاؤنٹ اور اداد و شمار اگر پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی یا سینٹ میں کسی جماعت نے حکومت بنانی ہے تو اس کو ایبسولوٹ میجورٹی چاہیے ایبسولوٹ میجارٹی کیا ہوتی ہے کہ اگر دو سو ممبر ہیں تو جس جماعت کے پاس 101 ایک ممبر ہوں گے وہ حکومت بنا لے گا یا ایک جماعت کے پاس 101 سے زائد ممبر ہوں 190 ہوں تب بھی حکومت بنا لے گا 101 ہوں گے تب بھی بنا لے گا لیکن اگر 100 ہوں گے تو وہ ڈیوائڈڈ میجارٹی ہوگی تقسیم اکثریت ہوگی اور دونوں کے پاس برابر ہوگی تو حکومت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی ہو جس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے اگر ایک سیاسی جماعت کے پاس اسی ارکان ہیں دو سو کے ایوان میں اور ابھی اس کو بیس کی اور ضرورت ہے اکیس کی اور ضرورت ہے تو اس کو اکیس ارکان کسی دوسری جماعت کے ساتھ ملانے پڑیں گے تو وہ مخلوط حکومت ہو جائے گی تو ایبسولوٹ میجورٹی حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ایک یا ایک سے زائد پارٹیز مل کر ایوان میں قومی اسمبلی میں یہ ثابت کریں کہ ان کے پاس نصف سے زائد اکثریت موجود ہے تب وہ حکومت فارم کر سکتے ہیں اس لیے ایبسولوٹ میجورٹی از دی پری ریکوزٹ اور بنیادی شرط ہے ایوان میں اکثریت ثابت کرنے کے لیے تو ایبسولوٹ میجورٹی کا لفظ رپورٹنگ میں اکثر استعمال ہوتا ہے یا اکثریت کا لفظ یا ہاوی اکثریت کا لفظ یا نصف سے زائد اکثریت کا فکرہ آپ کو سننے کو ملتا ہے تو پارلیمنٹ ریپورٹر کے طور پر ایبسولوٹ میجورٹی کا مفہوم آپ کو سمجھ آئے کہ جب کبھی بھی ایپسو لیوٹ میجورٹی کا لفظ کہا جائے یا یہ فکرہ استعمال کیا جائے تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ ایبسو لیوٹ میجورٹی سے مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس نصف سے زیادہ تعداد ہے میں نے ان اصطلاحات کا آغاز ایبسو سے شروع کیا اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب جو میں اصطلاحات آپ کو بتا رہا ہوں یہ الفابیٹیکلی میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو لکھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو اگر میں امپورٹنٹ اصطلاحات آپ کو پہلے بتا دوں تو وہ الفابیٹیکلی نہیں ہوں گی اور بعد میں وہ اصطلاحات جن کا صرف نام لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی لیکن میں نے طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ الفابیٹیکلی ان اصطلاحات کو آپ کے لیے میں نے قلم بند کیا ہے اور یہ اصطلاحات آپ کو کسی ایک کتاب میں آسانی سے نہیں ملیں گی آپ کو ان اصطلاحات کو جمع کرنے کے لیے خود محنت کرنی پڑے گی تو چونکہ میں خود رپورٹر رہا ہوں اور میں نے پارلیمنٹ کی ریپورٹنگ بھی کی ہے تو اس حوالے سے یہ الفاظ استعمال میں آتے تھے تو میں نے مختلف جگہوں سے ان کو الفابیٹیکلی ترتیب دیا اور اس وقت آپ کے سامنے ان کو الفابیٹیکلی یعنی الف بے یا اے بی سی تو میں نے اے بی سی کا فارمولہ اختیار کیا تاکہ زیڈ تک ہم جائیں اور جو الفابیٹیکلی الفاظ آ رہے ہیں ان کو میں آپ کو بتاتا چلوں تاکہ جب آپ اپنے کوشچن سالو کریں اور کوئی لفظ اس میں سے آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ الفابیٹکل طریقے سے جائیں گے تو ایک نظم و ضبط اور ترتیب سے آپ کو وہ سبق سیکھنے میں آسانی ہوگی اور جب کبھی آپ پارلیمنٹ رپورٹر بنیں گے اور آپ کو کسی اصطلاح کے بارے میں مزید تحقیق کرنی ہو تو بھی یہ ریفرنس آپ کے کام آئے گا تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ایک اصطلاح ایبسولوٹ میجورٹی کی استعمال ہوتی ہے جو اے سے شروع ہوتی ہے اور اس کو نصف سے زائد یا اکثریت کہتے ہیں دوسری اصطلاح ہے اکاؤنٹیبلٹی سے مراد جواب دہ ہے کسی کے سامنے آپ نے جواب دینا ہے تو پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہوتا ہے جہاں حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے وزیروں کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے وزیر اعظم کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے کسی پالیسی کے بارے میں بھی آپ جواب دے رہے ہوتے ہیں کسی اپنے فیصلے کے بارے میں بھی جواب دے رہے ہوتے ہیں تو غرضے کے کہ آپ اس کو جس پر بھی اپلائی کریں تو پارلیمنٹ میں اکثر لفظ اکاؤنٹیبلٹی استعمال ہوتا ہے جس کو جواب دہ کہتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ یعنی وہ قانون جو پارلیمنٹ بناتی ہے پارلیمنٹ جب کسی بل کو یا مسودے کو ایک پروسس سے گزارنے کے بعد قانون کی شکل دیتی ہے تو وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کہلاتا ہے اور جب تک وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہ کہلائے اس کا نفاذ عمل میں نہیں آتا بل یا مسودہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں ہوتا وہ اس پر تو غور ہو رہا ہوتا ہے جب اس پر غور ہو کے تمام پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور وہ قانون بن جاتا ہے تو اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کہتے ہیں یعنی پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون نیکسٹ ایڈجرمنٹ ایڈجرمنٹ کہتے ہیں التوا کو روک دینے کو وقتی طور پر جو کام چل رہا ہے اس کو روک دیں اور دوسرا کام لے لیں تاطل کو تو ایڈجرمنٹ موشن بھی ہوتا ہے ایڈجرمنٹ تحریک التوا بھی کہلاتی ہے تو ایڈجرمنٹ کے بارے میں ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں یہاں صرف آپ کو اس ٹرم کو سمجھنا ہے کہ جب بھی کبھی ایڈجرمنٹ کا لفظ استعمال ہو تو آپ کو پتا ہو کہ اس کا مطلب التوا ہے ہاؤس کی ایڈجرمنٹ ایڈجرمنٹ موشن کا آ جانا یا کسی اور حوالے سے ایڈجرمنٹ ہو جانا کسی ممبر کے انتقال کی وجہ سے یا کسی اور بل کی اہمیت کی وجہ سے یا قانون بنانے کے کام کی وجہ سے بجٹ کے آنے کی وجہ سے تو باقی چیزوں کو ایڈجرن کر دیا جاتا ہے تو ایڈجرمنٹ کا مطلب ہے التوا اس کے بعد ہے مطلب یہ کہ جب ایڈجنمنٹ موشن پارلیمنٹ میں پیش کر دیا جاتا ہے تو اسپیکر اجازت دیتا کہ اس پر بحث کریں تو اس کو ایڈجسمنٹ ڈیبیٹ کہتے ہیں جس ایڈجرمنٹ موشن پر بحث یا گفتگو کا آغاز ہو جائے تو اس کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے ایڈجرمنٹ ڈیبیٹ نیکسٹ ایڈجرمنٹ سینڈائی سینڈائی بھی ایک ٹرم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا ختم ہو جانا تکمیل پذیر ہو جانا ایڈجرمنٹ جرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا ایک خاص مدت کے لیے ختم ہو جانا سی اباؤٹ چار ہفتے قومی اسمبلی کا اجلاس چلے گا اس کے بعد اسپیکر اجلاس کے خاتمے پر کہے گا کہ ہاؤس از ایڈ جب وہ لفظ سینڈائی استعمال کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیشن کمپلیٹ ہو گیا چار ہفتے کے لیے بلایا گیا تھا یا جس مدت کے لیے بلایا گیا تھا اب اس سیشن کا نمبر اگر 112 تھا تو 112 کا چیپٹر کلوز ہو گیا اٹ از ایٹ جرن اب اگلا اجلاس اگر ہوگا تو وہ 114 اجلاس کہلائے گا اگر یہ پہلا اجلاس 113 تھا تو وہ 114 ہوگا اور اگر پہلا اجلاس ون ون ٹین تھا تو اگلا اجلاس ون ون ون ہوگا اس طرح اگر اسپیکر ایڈجرنمنٹ سینا ڈائی نہ کہے اور صرف ایڈجرن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی اجلاس جو کئی ہفتے سے جاری ہے ابھی مزید جاری رہے گا تو ہر روز جب اجلاس کی کارروائی ختم ہوتی ہے تو سپیکر یا سینٹ چیئرمین سینٹ کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہے ہاؤس ایڈجرنڈ ٹو میٹ اگین آن منڈے ایٹ ٹین یا آن ٹیوز ڈے فور پی ایم تو وہ لفظ ایڈجرمنٹ یوز ہو رہا ہے ایڈجرن یوز ہو رہا ہے لیکن ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اجلاس ابھی کنٹینیو کر رہا ہے آج رات یا دو دن کا وقفہ ہے یا تین دن کا وقفہ ہے یا چند گھنٹے کا وقفہ ہے لیکن وین دا اور دا سینٹ چیئرمین یوزز دی لفظ سینڈائی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تکمیل پذیر ہو گیا اب نئے ٹائٹل کے تحت اجلاس ہوگا اس کا نمبر ڈفرینٹ ہوگا نیکسٹ اصطلاح ہے آل پارٹی ایوان میں جب لفظ آل پارٹی استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایوان میں موجود تمام جماعتیں اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آل پارٹیز ہیڈ تمام جماعتوں کا اتفاق رائے ہے یا کہا جائے گا سنس آل دی پارٹیز ہیو ناٹ کنسینسس وائی کہ اگر تمام جماعتیں اتفاق رائے نہیں کر سکیں تو ہم ووٹ کر لیتے ہیں اور اس ووٹ کے نتیجے میں پتہ چلے گا کہ کون کس کی طرف ہے لیکن اگر تمام جماعتیں متفق ہوں تو اسپیکر کہتا ہے کہ آل پارٹیز نیکسٹ پوائنٹ ہے امینڈمنٹ امینڈمنٹ جیسا کہ آپ کو علم ہے امینڈمنٹ ترمیم کو کہتے ہیں آئین میں ترمیم قانون میں ترمیم تو اس کا جب بھی ذکر آتا ہے تو لفظ امینڈمنٹ یوز ہوتا ہے نیکسٹ اینول رپورٹ اینول رپورٹ سے مراد اردو میں کہتے ہیں سالانہ رپورٹ جب قومی اسمبلی یا سینٹ کی کارروائی کو ایک پورا سال گزر جاتا ہے تو ہاؤس میں پوری کارکردگی کی رپورٹ پیش کی جاتی ہے اس کو سالانہ رپورٹ کہتے ہیں اسی طرح ایوان میں بعض اوقات وزارتیں اپنی کارکردگی کی سالانہ رپورٹ بھی پیش کرتی ہیں کسی ادارے کی کارکردگی کی سالانہ رپورٹ بھی پیش کی جاتی ہے تو اس کو اینول رپورٹ کہتے ہیں یعنی سالانہ رپورٹ اس کے بعد اصطلاح اس استعمال ہوتی ہے اپروپریشن بل اپروپریشن بل ایک فائنانس کی ٹرم ہے مالیاتی ٹرم ہے اس سے مراد ہوتی ہے کہ مالی امور کے متعلق کوئی تقسیم یعنی جب کوئی مالی بل قومی اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے بجٹ کی صورت میں یا کسی اور معاملے میں مالیاتی امور پر بات ہوتی ہے تو اس کی اپروپرییشن کا لفظ یوز کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وسائل مالی وسائل ہیں ان کو کس طرح تقسیم کرنا ہے کس فارمولے کے تحت کرنا ہے تو اپروپرییشن بل ایک ٹائٹل ہوتا ہے جب مالی نوعیت کے کسی بل میں وسائل کی یا مالیات کی تقسیم کا عمل شامل ہو تو اس کو اپروپرییشن بل کہتے ہیں یہ ٹرم بھی بجٹ کے دوران زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی کسی اور قانون کے حوالے سے بھی یہ ٹرم آپ کو سامنے آئے گی تو جب اپروپرییشن کا لفظ یوز ہو اور بل کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مالیاتی امور کی تقسیم کا بل ہے اس کے بعد اگلی ٹرم ہے اتھارٹی اتھارٹی آپ سب جانتے ہیں اتھارٹی کہتے ہیں اس کو جس کے پاس اختیار ہو مجاز اتھارٹی تو اتھارٹی کیا کہ کمپیٹنٹ اتارٹی تھی یا انکمپیٹنٹ اتارٹی تھی کمپیٹنٹ اتارٹی وہ ہوتی ہے جس کا حکم مانا جاتا ہے اور انکمپیٹنٹ اتارٹی وہ ہوتی ہے جس کا حکم ماننا قانون پر بائنڈنگ نہیں ہوتا تو اتھارٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ حیثیت وہ اختیار جس کے وہ مجاز ہوں اور وہ سب پر حاوی ہو وہ اتھارٹی کہلاتی ہے نیکسٹ آئی اے وائی ای یا اے وائی ای ایس آئی اور آئی یہ ایک ایسی ٹرم ہے جو ایوان کی کارروائی کے دوران اکثر صافیوں وزیٹرس کو بھی سننے میں آتی ہے یہ بظاہر ایک بڑی مختلف سی بات لگتی ہے کہ آئی اے وائی ای آئی لیکن آئی کا مطلب ہے کہ جب اسمبلی میں کوئی ووٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں آئیز کتنی طرف ہیں اور نوز کتنی طرف ہیں آئیز کا مطلب ہے ہاں کہنے والے اور نو کا مطلب ہے نہ کہنے والے آئیز ہیوٹ آئیز ہیوٹ یا آئی ہیوٹ اگر سنگولر ہو ایک آدمی بات کر رہا ہو تو وہ کہے گا آئی یا کہے گا نو اور اگر سب کو اکٹھا کر لیا جائے زیادہ بڑی تعداد ہو تو کہیں گے آئیز نوز تو اسپیکر جب ووٹنگ ہو جاتی ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کسی قرارداد پر کسی بل پر کہ اس بل کی حمایت میں ایٹی آئیز اور اس بل کی مخالفت میں ون ٹین نوز مطلب یہ کہ اسی ارکان نے اس پر ہاں کہی اور ایک سو بیس نے نو کہا پھر جو قرارداد منظور ہوتی ہے یا بل منظور ہوتا ہے تو اسپیکر ریکارڈ پہ لانے کے لیے کہتا ہے منظوری کے وقت کہ کہ یہ ہم نے منظور کر دیا اور اگر وہ رد کیا جائے گا ووٹ زیادہ اگینسٹ ہوں گے تو وہ کہے گا آئی نوز اٹ نوز اٹ نوز اٹ تو آئیز ہیب اٹ نوز ہیب اٹ اس طرح کی چیزیں ٹرم یوز ہوتی ہے تو بینگ اے ریپورٹر یو شوڈ نو وین دا ورڈ آئیز یوز کیا جائے تو مطلب ہاں ہے اور نوز کیا جائے تو مطلب ہے یہ رد کر دیا گیا نیکسٹ ٹرم ہے بیک بینچر آپ خود اسٹوڈنٹ ہیں آپ کو پتا ہے کہ کلاس میں جو لوگ آگے بیٹھتے ہیں وہ فرنٹ بینچرس کہلاتے ہیں اور جو پیچھے بیٹھتے ہیں بیک بینچرس کہلاتے ہیں تو ایوان میں بھی چونکہ کسیاں اور ٹیبل لگی ہوتی ہے کچھ ممبران آگے بیٹھتے ہیں خاص طور پر حکومتی ارکان یا اپوزیشن لیڈر اگلی صف میں ہوتے ہیں اگلی قطار میں ہوتے ہیں اگلی ٹیبلز اور چیرز پر ہوں گے اور باقی ممبران گریجولی پیچھے ہوتے ہیں تو سب سے پیچھے ایوان میں جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کو بیک بینچر کہتے ہیں بیلٹ بیلٹ آپ نے اگر کبھی ووٹ ڈالا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بیلٹ کیا ہوتا ہے بیلٹ ایک ایسی پرچی یا کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے جس کو ووٹ کہا جاتا ہے جب آپ اس پر کوئی نشان لگاتے ہیں کوئی ٹک مارک لگاتے ہیں اپنے تھم کا امپریشن لگاتے ہیں یا کوئی اسٹیمپ لگاتے ہیں اور ایک سے زائد اگر چیزیں اس پر درج ہوں الفاظ درج ہوں کوئی نام درج ہوں کوئی اور ایسے نکات درج ہوں جن میں سے آپ نے کئی ایک میں سے ایک کو چننا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں دس از اے بیلٹ پیپر اور الیکشن کے دوران بھی اگر دس امیدوار کھڑے ہیں تو ان کے دس کے نام یا ان کے انتخابی نشان یا نام اور انتخابی نوشان موجود ہوتے ہیں اور جب آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو آپ کو ایک سٹیمپ دے دی جاتی ہے آپ اپنی پسند کے امیدوار کے نام یا اس کے نشان پر مہر لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی رائے اس کے حق میں گئی ہے اور جو آپ کو پسند نہیں ہوتے یا جن کو آپ ووٹ نہیں دینا چاہتے آپ اس کو اسٹیمپ نہیں کرتے تو وہ کاغذ جس پہ آپ سٹیمپ کرتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں بیلٹ کہلاتا ہے اسی طرح قومی اسمبلی میں بھی اسپیکر کے انتخاب کے لیے ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے بعض اوقات کچھ کرادوں کے انتخاب کے لئے بعض اوقات جب آپ یہ تعینات کر پا رہے ہوں کہ اکثریت کس طرف ہے یا خوفیہ رائے دہی کی ضرورت ہو تو پھر ان کو بیلٹ پیپر دے دیا جاتا ہے اور وہ اس پر اپنی اسٹیمپ لگاتے ہیں کوئی نشان لگاتے ہیں اور وہ گنا جاتا ہے تو اس کاغذ کو بیلٹ کہتے ہیں تو یہ جو بیلٹ پیپر ہے بیلٹ مینس ووٹ کی پرچی نیکسٹ ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے بیلس ایوری باڈی نوز مین گھنٹیاں جو ٹن ٹن ٹن ٹن آواز آتی ہے یہ وہ گھنٹیاں ہوتی ہیں قومی اسمبلی یا سینٹ کے اجلاس میں یا پارلیمنٹ میں ہر طرف پوری بلڈنگ میں گھنٹیوں کا ایک ورک ہوتا ہے تو یہ گھنٹیوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب قومی اسمبلی یا سینٹ کا اجلاس یا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا ہو اور کوم کی نشاندہی کر دی جائے کورم کے بارے میں آپ کو آگے بتاؤں گا ویسے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایوان کا کام چلانے کے لیے کتنے ممبروں کا ہونا ضروری ہے اگر دو سو کا ایوان ہے تو کوم مقرر کر دیا جاتا ہے کہ جی ستر آدمی ہوں یا ایک سو دس ہوں یا پچاس ہوں جو قانون قائدے کے مطابق تعداد مقرر کر دی جاتی ہے اگر وہ تعداد پوری ایوان میں موجود نہ ہو اور کوئی بھی ممبر اٹھ کر چاہے حکومت کا ہو اپوزیشن کا ہو وزٹر نہیں نا پریس مین جو ممبر ایوان میں الیکٹڈ ممبر بیٹھا ہے ان میں سے کوئی اٹھ کر بھی اگر نشاندہی کر دے کہ اسپیکر ذرا دیکھیے یا چیئرمین صاحب دیکھیے فورم پورا نہیں ہے تو اسپیکر اور چیئرمین پھر اسمبلی کے جو عملے کے کارندے ہیں ان کو حکم دیتا ہے کہ جا کے ممبران کو گنو اگر ممبران اس تعداد سے کم ہے تو اسپیکر کہتا ہے کہ پانچ منٹ تک یا دو منٹ تک ایک منٹ تک اٹس آن ہز ڈسکریشن وہ فیصلہ کرتا ہے وہ کہتا ہے گھنٹیاں بجا دی جائیں ایوان میں وہ گھنٹیاں جب بجتی ہیں تو اس کی آواز کیفیٹیریا میں جاتی ہے لابیز میں جاتی ہے پریس گیلری میں جاتی ہے انٹرنس پوائنٹ پر جاتی ہے ٹوائلٹس میں جاتی ہے ریفریشمنٹ سینٹرس پر جاتی ہے تو جو ممبران وہاں موجود ہوتے ہیں ان کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ کورم ٹوٹ رہا ہے اجلاس نہیں ہو سکے گا تو وہ پھر جلد از جلد باقی کام چھوڑ کر ترجیح ایوان میں پہنچتے ہیں اگر مقررہ وقت میں لوگ اندر پہنچ جائیں تو گھنٹیاں بند کر دی جاتی ہیں گھنٹیاں بند کرنے کے بعد پھر نمبر گنے جاتے ہیں اگر نمبر کو کے پورے ہوں تو اجلاس کی کارروائی دوبارہ شروع کر دی جاتی ہے لیکن اگر ممبر پھر بھی پورے نہ ہوں تو اجلاس ختم کر دیا جاتا ہے تو رنگنگ دا بیل ان دا پارلیمنٹ مینز کہ کورم پورا نہیں ہے اسی طرح بعض اوقات جب الیکشنز ہوتے ہیں اسپیکر کے ڈپٹی اسپیکر کے یا کوئی ایسا ہی اہم ایشو تو اس وقت ممبران ووٹ ڈالنے کے بعد باہر چلے جاتے ہیں کسی کام سے لیکن جب وہ ان کو بلانا ہوتا ہے تب بھی گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں اور اٹس انڈرسٹوڈ کہ ان گھنٹیوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایوان میں آ جائیں تاکہ نتیجے کا اعلان کیا جائے تو گھنٹیوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے قومی اسمبلی اور سینٹ میں اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جس طرح کسی اسکول میں جب گھنٹی بجائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اسکول میں حاضری کا ٹائم شروع ہو گیا ہے ایک گھنٹی بجائی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک پیریڈ ہو گیا دو گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں تو دوسرا پیریڈ شروع ہو گیا اس طرح یہ مختلف سائنز ہیں اشارے ہیں کیونکہ ادب اور احترام کے قاعدے جو پارلیمنٹ کے ہیں ان میں گھنٹیوں کے استعمال کا طریقہ کار یہی ہے اب میں آپ کو ایک اور اصطلاح کی طرف لیے چلتا ہوں بائی کیمرل یہ بائی کیمرل ایک ایسی اصطلاح ہے جن لوگوں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے سیاسی پڑھی ہے وہ تو اس کو جلدی سمجھ لیں گے لیکن جن لوگوں کا وہ پس منظر نہیں ہے لیکن ان کو پارلیمنٹ رپورٹنگ کے لیے جانا ہے تو ان کو علم ہونا چاہیے کہ بائی کیمرل سے کیا مراد ہے بائی کیمرل کہتے ہیں دو ایوانی مکنہ کو دو ایوان سے مراد ہے کہ دو ہاؤس پاکستان کے سیاسی نظام میں ہماری پارلیمنٹ بائی کیمرل ہے برطانیہ کی پارلیمنٹ بھی بائی کیمرل ہے امریکہ کی کانگریس بھی بائی کیمرل ہے لیکن دنیا کے کچھ ممالک ہوتے ہیں جہاں یونی کیمرل ہوتا ہے یعنی ایک ایوانی مکننہ تو مجلس قانون ساز ایک ایوان پر مشتمل ہوتی ہے اور کچھ ملکوں میں بائی کیمرل دو ایوان پر ہوتی ہے میں نے پچھلے لیکچرز میں اور اب بھی میں مسلسل تذکرہ کرتا رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک سینٹ ہے دوسری قومی اسمبلی ہے تو سینٹ اور قومی اسمبلی کو اگر ایک اصطلاحی ٹرم میں کہا جائے تو کہیں گے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ بائی کیمرل ہے اس کے دو ایوان ہیں تو بائی کیمرل مینز دو ایوان پر مشتمل پارلیمنٹ اور دونوں ایوان مجلس قانون ساز بھی ہوتے ہیں تو بائی کیمرل آئی ہوپ ناؤ یو کین انڈرسٹینڈ وین ایور یو لسن دا ورڈ بائی کیمرل اٹ مینس کے دو ایوانی مکنہ دو ہاؤس پر مشتمل مجلس قانون ساز اب ہم ایک اور اس طرح کی طرف چلتے ہیں بل بل ایک ایسا مسودہ ہے جو قانون کا خاکہ شمار ہوتا ہے بل پاس ہونے کے بعد قانون بن جاتا ہے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بل آئے بغیر قانون بن جائے کاغذ کا وہ حصہ یا وہ سکیچ وہ خاکہ جو اس کاغذ پر بیان کیا گیا ہے اس کو بل کہتے ہیں اس کے بعد اگلی ٹرم ہے بائی پارٹیزن بائی پارٹیزن کا مطلب ہے دو فریقی ایک فریق نہیں دو فریقی تو جب بائی پارٹیزن کا لفظ استعمال ہوتا ہے پارلیمنٹ میں تو اس کا مطلب دو فریقوں کا ذکر ہوتا ہے نیکسٹ ٹرم ہے بجٹ بجٹ ایک تخمینہ ہوتا ہے کسی ملک کی آمدنی اور اخراجات کا اور اس میں مختص کی جاتی ہے رقم کہ اگلے سال اگلے مالی سال میں کیا اخراجات ہوں گے اور کن وسائل سے وہ آئیں گے تو بجٹ وہ تخمینہ کہلاتا ہے کسی ملک کے مالی نظام کو اگلے سال کا چلانے کے لیے تو بجٹ بھی پارلیمنٹ پیش کرتی اور بجٹ جب بھی آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آمدنی کا تخمینہ اور اخراجات کا تخمینہ نیکسٹ ٹرم ہے بزنس آف دی ہاؤس بزنس آف دی ہاؤس کا مطلب ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں جو کارروائی جس بنیاد پر ہونی ہے کس ایشو پر بات ہونی ہے اس دن کیا کارروائی ہونی ہے اس کو بزنس آف دی ہاؤس کہتے ہیں تو وہ جو کاغذات چھپ کر پہلے تیار کر لیے جاتے ہیں اور سرکولیٹ کر دیے جاتے ہیں ممبران کو اور پریس کو پرس گیلری میں ملتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آج وقفہ سوالات ہوگا آج پرائیویٹ ممبرز ڈے ہوگا نجی کارروائی کا دن ہوگا یا قانون سازی ہوگی یا تحریکوں پر بحث ہوگی جو بھی کچھ ہے وہ اس میں درج کر دیا جاتا ہے اس کو بزنس آف دی ہاؤس کہتے ہیں اور جب اسپیکر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ٹو بزنس آف دی ہاؤس از کے ہم وقفہ سوالات پر جا رہے ہیں یا ٹو بزنس دی ہاؤس از ہم اب قانون سازی کریں گے نیکسٹ ٹرم استعمال ہوتی ہے بائی الیکشن ایک تو الیکشن ہوتا ہے لیکن جو ایک آدھی نشست خالی رہ جائے کسی ممبر کے انتقال سے یا کسی اور وجہ سے استعفی دینے کی وجہ سے وہ نشست خالی ہو جائے تو اس کے لیے ضمنی انتخاب ہوتا ہے یہ انتخاب اسمبلی کے باہر ہوتا ہے تو عام انتخابات اور ضمنی انتخابات کہلاتے ہیں اسمبلی کے اندر اگر کسی مجلس قائمہ کے چیئرمین کا انتخاب ہو رہا ہو اور اس نے انتخاب کے بعد استعفی دے دیا ہو یا رحلت ہو گئی ہو یا کسی وجہ سے وہ کنٹینیو نہ کرنا چاہے تو اس کو بائی الیکشن آف دی سٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین کہتے ہیں اسی طرح سپیکر اور ڈپٹی سپیکر پر بھی یہ چیزیں نافذ ہوتی ہیں تو بہرحال بائی الیکشن زمنی انتخاب. یہ ٹرم بھی اسمبلی میں یوز ہوتی ہے کہ جی زمنی انتخاب یا بائی الیکشن میں یہ ممبر الیکٹ ہو کے آیا یہ آج حلف اٹھائے گا تو ہم اس کو خوش آمدید یا ویلکم کہتے ہیں نیکسٹ ٹرم استعمال ہوتی ہے کیبنیٹ کیبنیٹ کابینہ کو کہتے ہیں تمام وزراء اور وزیر آزم جب کسی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو وہ کیبنیٹ کہلاتی ہے وزیر کو کیبنیٹ ممبر بھی کہا جاتا ہے اور کابینہ بھی کہا جاتا ہے جب وہ اکٹھے ہو جائیں تو کابینہ الگ ہو تو کیبنیٹ ممبر یا وزیر کہا جاتا ہے ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے کینڈیڈیٹ کینڈیڈیٹ امیدوار امیدوار اسمبلی کے اندر کسی بھی پوزیشن کے لیے امیدوار ہو سکتا ہے وزارت عزما کا امیدوار سپیکر کا امیدوار چیئرمین سینٹ کا امیدوار کسی بھی چیز کے لیے اگر وہ الیکشن میں پارلیمنٹ کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو اس کو لفظ کینڈیڈیٹ کہا جاتا ہے نیکسٹ کاسٹنگ ووٹ کاسٹنگ ووٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی رائے لی جائے ووٹ ڈالا جائے تو پتہ چلے کہ دو سو افراد کا ووٹ ہے سو نے ایک طرف دے دیا اور سو نے دوسری طرف دے دیا تو ڈسیزن تو کوئی نہ ہوا اسٹینڈ اسٹل ہو جاتا ہے کام رک جاتا ہے تو پھر کاسٹنگ ووٹ ڈالا جاتا ہے وہ پارلیمانی روایات کے مطابق ہوتا ہے کہ اگر ہاؤس ڈیوائڈیڈ ہو جائے تو اسپیکر پھر ووٹ ڈالتا ہے تو اسپیکر کے ووٹ کو کاسٹنگ ووٹ کہتے ہیں اسپیکر جس طرف ووٹ دے دے گا وہ بل منظور ہو جائے گا وہ پالیسی منظور ہو جائے گی نیکسٹ ٹرم چیئر چیئر ہم سب جانتے ہیں کرسی کو کہتے ہیں لیکن پارلیمانی زبان میں جب لفظ چیئر استعمال ہوتا ہے تو وہ پرٹیکولرلی اور خاص طور پر چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کی کرسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ہز آن دا چیئر ہو سو ایور از سیٹنگ آن دا چیئر ہی اس چیئرنگ دی سیشن چاہے وہ اسپیکر ہو چاہے وہ ڈپٹی اسپیکر ہو چاہے وہ پینل آف دا چیئرمین کا ایک فرد ہو تو وہ چیئر کہلاتی ہے نیکسٹ ہے چیمبر چیمبر پارلیمانی زبان میں اس حصے کو کہتے ہیں جو اسپیکر وزیر اعظم یا صدر مملکت کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے ایک پریزیڈینشیل چیمبر کہلاتا ہے جہاں کبھی صدر اگر پارلیمنٹ میں آئیں تو پارلیمنٹ میں آنے سے پہلے وہ جس کمرے یا جس علاقے میں بیٹھتے ہیں اس کو پریزیڈینشیل چیمبر کہتے ہیں اسی طرح وزیراعظم ایوان میں آنے سے پہلے اپنے چیمبر میں بیٹھتے ہیں اس کمرے آفس کو پرائم منسٹر چیمبر کہتے ہیں اسی طرح اسپیکر کا جو آفس ہے وہ اسپیکر چیمبر کہلاتا ہے ڈپٹی اسپیکر کا آفس بھی ڈپٹی اسپیکر کا چیمبر کہلاتا ہے اسی طرح سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا آفس بھی سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا چیمبر کہلاتا ہے لیکن جب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے علاوہ کوئی بھی ایوان میں آتا ہے تو وہ سب ایک ہی فلور پر بیٹھتے ہیں تو تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے وزیر اعظم کی کرسی بھی ویسی ہوتی ہے قاعدے حزب اختلاف کی بھی ویسی ہوتی ہے اور بیک بینچ پر بیٹھے ہوئے ممبر کی بھی کرسی ایسی ہوتی ہے کیونکہ وہاں وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں اگرچہ اپنے عہدے اور ذمہ داری کے حساب سے ہر ایک الگ الگ جواب دے ہے وزیر بھی اور اسپیکر بھی لیکن چیئر کا مطلب چیئر آف دی اسپیکر اینڈ چیئر آف دی سینٹ چیئرمین کہلاتا ہے اور نیکسٹ ٹرم ہے کلاوز سی ایل اے یو ایس سی کلاوز کا مطلب ہے قانونی شک پارلیمنٹ میں جب بھی لفظ کلاوز یوز کیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی کسی شک کی طرف اشارہ ہے نیکسٹ ہے کولیشن کولیشن ایک ایسا اتحاد کہلاتا ہے جو سیاسی جماعتیں مل کر کرتی ہیں ایک سے زائد سیاسی جماعتیں مل کر اگر حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں بیٹھیں تو حکومتوں کو گورمنٹل کولیشن یا حکومتی اتحاد اور اپوزیشن کو ہزب اختلاف کا کولیشن کہا جاتا ہے تو اجتماعی نقطۂ نظر اس میں سامنے آتا ہے ان جماعتوں کا تو وہ کولیشن پارٹیز پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے تو کولیشن کا مطلب مختلف جماعتوں کا سیاسی اتحاد کہلاتا ہے نیکسٹ ٹرم ہے پارلیمنٹری کمیٹی پارلیمنٹری کمیٹی یا پارلیمانی کمیٹی یعنی پارلیمنٹ کے اندر جو مختلف کمیٹیاں بنتی ہیں ان سب کو پارلیمنٹری کمیٹی کہتے ہیں کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے کوئی اسپیشل کمیٹی ہوتی ہے کوئی سلیکٹ کمیٹی ہوتی ہے دیر آر نمبر آف لیکن ان سب کو جب کہا جاتا ہے تو پارلیمنٹری کمیٹی کہتے ہیں یعنی yani پارلیمان کی کمیٹیاں جس میں چنیدہ ممبران خاص خاص مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں اور ان کو ایک ٹائٹل ہوتا ہے دے آل آر وین دی ریفرنس ٹو آل آف دم پارلیمنٹری کمیٹی نیکسٹ کانفیڈینس موشن کانفیڈینس موشن کو کہتے ہیں تحریک اعتماد اور نو کانفیڈنس موشن کو کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد کانفیڈنس موشن اس وقت لیا جاتا ہے جب قائد ایوان منتخب ہوتا ہے تو ایوان کے ممبران ووٹ دیتے ہیں کچھ پارلیمنٹس میں کھڑے ہو کر کچھ پارلیمنٹ میں خفیہ رائے دہی بھی ہوتی ہے تو بہرحال جو پروسیس قائد ایوان کے انتخاب کا ہوتا ہے اس میں قائد ایوان پہلے ووٹ آف کانفیڈنس لیتا ہے اکثریت جب اس کے ساتھ ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہیز ٹیکن دا ووٹ آف کانفیڈینس اور وہ قائد ایوان شمار ہوتا ہے اور قائد ایوان کو جب وزیر آزم نامزد کیا جاتا ہے تو وہ پرائم منسٹر بننے سے پہلے حلف اٹھانے سے پہلے وزیر آزم کے طور پر کانفیڈینس کا ووٹ لیتے ہیں اور ان پر اعتماد کا ووٹ دیا جاتا ہے کچھ پارلیمنٹ میں حلف اٹھانے کے بعد کانفیڈینس ووٹ لیا جاتا ہے کچھ میں پہلے لیا جاتا ہے اور ایک خاص مدت کے بعد جس کی وضاحت آئین میں یا قومی اسمبلی کے رولز اینڈ ریگولیشنز میں کر دی جاتی ہے کہ اگر کوئی ممبر یا کوئی پارٹی اس پر اعتماد نہ کرتی ہو تو وہ تحریک پیش کر دیتی ہے پارلیمنٹ میں یا قومی اسمبلی میں کہ جی وزیر اعظم اعتماد کا دوبارہ ووٹ لیں ری کانفیڈنس ریپوز ان ای پر کیا جائے تو وہ پھر ایک کانفیڈینس موشن دوبارہ لینا پڑتا ہے لیکن اس کے لیے ایک مدت ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ایک خاص عرصے تک حکومت کر لی ہے تو اس کے دوران آپ پر موشن نہیں لایا جا سکتا لیکن جب وہ مدت گزر جائے تو اپوزیشن وہ موشن لا سکتی ہے اور اپوزیشن اسی وقت موشن لاتی ہے جب اس نے اپنی پوری تیاری کی ہوتی ہے حکومت کو ڈچ کرنے کی ورنہ عام طور پر وہ کانفیڈینس موشن کے لیے نہیں کرتی دوسری طرف سے عدم اعتماد یا نو کانفیڈینس موشن ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن کی طرف سے ایک درخواست دی جاتی ہے قومی اسمبلی میں کہ جی حکومت اپنا اعتماد کھو بیٹھی ہے اور ہم اس پہ نو no کانفیڈنس کرنا چاہتے ہیں پھر اپوزیشن کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اس کے پاس اکثریت ہے اور اگر وہ اکثریت ثابت کر دے تو پھر سپیکر اعلان کرتا ہے کہ حکومت اعتماد کھو بیٹھی ہے وزیراعظم اعتماد کھو بیٹھا ہے پھر وہ حکومت ختم ہو جاتی ہے پھر نئی حکومت آتی ہے اور اس کو کانفیڈنس لینا پڑتا ہے نیکسٹ ہلکے کو کہتے ہیں ہلکا انتخاب کو کہتے ہیں ہر ممبر کی ایک کانسٹیچوینسی ہوتی ہے تو پارلیمنٹ میں یہ ٹرم بھی اکثر استعمال ہوتی ہے کہ یہ ممبر کس کانسٹیچوئنسی سے اس کا ہلکا انتخاب کیا ہے نیکسٹ ٹرم ہے کنونشنز پارلیمنٹری کنونشنز یعنی پارلیمانی روایات ایسی روایات جو وقت کے ساتھ ساتھ قانون تو نہیں ہوتی لیکن ٹریڈیشنس بن جاتی ہیں کہ اگر وزیر اعظم ایوان میں داخل ہوں تو تمام ممبر احترام کے طور پر کھڑے ہو جائیں یہ پارلیمانی روایت کا حصہ ہے اسی طرح اسپیکر جب ایوان میں چیئر کرنے کے لئے آتا ہے تو اس کے ادب احترام میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اسی طرح کوئی غیر ملکی ہیڈ آف اسٹیٹ اگر پارلیمنٹ کو خطاب کرنے کے لیے آ رہا ہے تو احترامن لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کوئی قانون یا قاعدے کا حصہ نہیں ہوتا یہ پارلیمانی روایات کا حصہ ہوتا ہے ایک روایت یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی ممبر کی رائے سے اگر آپ اتفاق نہیں کرتے لیکن اس کی رائے کے احترام میں آپ اس کو بولنے دیتے ہیں تو یہ بھی پارلیمانی روایات کا حصہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کیا جائے نیکسٹ ٹرمینالوجی ہے فلور کراسنگ فلور کراسنگ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ممبران حکومت کے ایک طرف بیٹھتے ہیں اپوزیشن پارٹیز کے ایک طرف بیٹھتے ہیں. لیکن اگر کوئی ممبر اپنی فری ویل سے ووٹ دینے کے لیے یا پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی کو جوائن کر لیتا ہے قانون قاعدے کے تحت اگر اجازت ہے یا ووٹ جا کر دوسرے گروپ کو دے دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ دس ممبر ہیز کراسٹ دی فلور ان کاسٹنگ دا ووٹ اور دس ممبر ہیز کراس دی فلور ان چینجنگ دا پارٹی ایفیلیشن اور لائلٹی تو فلور کراسنگ بھی ایک سیاسی ٹرم ہے جو پارلیمنٹ میں اکثر یوز ہوتی ہے نیکسٹ ٹرم ہے ڈیڈ لاک ڈیڈ لاک مینس تعطل جب کوئی مذاکرات ہو رہے ہوں کسی بل پر دو پارٹیوں میں اختلاف پیدا ہو جائے اور پروسیڈنگز آگے نہ بڑھ رہی ہوں تو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئی پھر آؤٹ آف دی ہاؤس بیٹھ کر پارلیمانی پارٹی لیڈرز جو ہیں مختلف جماعتوں کے وہ بیٹھتے ہیں اس کا حل ڈھونڈتے ہیں اسپیکر چیمبر میں بیٹھیں یا اپنے کمروں میں بیٹھیں یا آپس میں باہر گفتگو کریں اس کے بعد وہ اندر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ڈیڈ لاک ختم ہو گیا اسمبلی کی کارروائی دوبارہ شروع ہو گئی نیکسٹ ڈفیٹ ڈفیٹ کا مطلب شکست ہوتی ہے لیکن پارلیمنٹ میں ڈیفیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بل کا رد ہو جانا نامنظور ہو جانا قرار داد کو ڈیفیٹ پا جانا تحریک التوا کا ڈیفیٹ ہو جانا تحریک استحکاق کا ڈیفیٹ ہو جانا یعنی کسی کی منظوری نہ ہونا یا شکست ہو جانا یا مسترد ہو جانے کو ڈیفیٹ کے لفظ میں سب چیزوں کو جمع کر دیا گیا نیکسٹ ہے ڈسکریشنری پار یعنی ثواب دیدی طاقت یا اختیار ثواب دیدی اختیار اس کو پارلیمنٹ میں حاصل ہوتا ہے وہ سپیکر کو ہوتا ہے ڈسکریشنری پار ہوتی ہے جب وہ کاسٹنگ ووٹ کرے یا کسی فیصلے میں اپنا ووٹ ڈالے یا رائے کا اظہار کرے کسی ممبر کی ڈسکریشن پارلیمنٹ میں نہیں چلتی وزیراعظم کی ڈسکریشن۔ پارلیمنٹ سے باہر تو موجود ہے لیکن پارلیمنٹ میں اس کا بھی ایک ووٹ ہے کاسٹنگ ووٹ وزیر اعظم کا نہیں ہو سکتا نہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا ہو سکتا ہے تو ڈسکریشنری پار بھی اسی طرح اسپیکر یا چیئرمین کے پاس ہوتی ہے کسی اور کے پاس نہیں ہوتی کہ وہ یہ ڈسکریشن دے کہ کس ممبر نے پہلے بولنا ہے وزیر آزم کے کہنے پر کسی ممبر کی ترتیب بولنے کی بھی نہیں بدلی جا سکتی تو ایوان کے اندر سپیکر ہیز دی رائٹ نیکسٹ ڈویژن ڈویژن کا مطلب تقسیم ہے اور پارلیمانی ٹرم میں ڈویژن کہتے ہیں ایوان کو تقسیم کرنا جہاں چیزیں واضح طور پر نمایاں نہ ہو رہی ہیں اور اسپیکر کاؤنٹنگ کرانا چاہے تو سپیکر کہتا ہے کہ میں ہاؤس کی ڈویژن چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں تو تمام ممبران دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں ایک آئس کی طرف چلے جاتے ہیں ایک نوز کی طرف چلے جاتے ہیں بیلٹ کی ضرورت نہیں پڑتی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ووٹ آف یا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں بھی ڈویژن بعض اوقات کر لی جاتی ہے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جو حمایت میں ہیں وہ رائٹ سائیڈ پہ آ جائیں جو مخالف ہیں وہ لیفٹ پہ آ جائیں تمام ممبر پہلے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں پھر الگ الگ ہو جاتے ہیں ان کی کاؤنٹنگ کی جاتی ہے تو یہ ڈویژن کہلاتی ہے تاکہ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ تقسیم کس نوعیت کی ہے تو ڈویژن مینز دی تقسیم آف دی ہاؤس یا پارلیمنٹ کے ممبران کی تقسیم کو ڈویژن کہتے ہیں نیکسٹ ہے ڈنکی ووٹ ڈنکی ووٹ کہتے ہیں ایسے ووٹ کو جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ایک ممبر کو یہ اگر کہا جائے کہ آپ نے یہ بیلٹ پیپر ہے اس پر نشان لگانا ہے اور وہ ممبر یہ فیصلہ نہ کر پائے یا جان بوجھ کر دونوں ممبروں کو ووٹ دے دے تو وہ ووٹ کسی کا شمار نہیں ہوتا اسی طرح اگر ایک ممبر مسودہ قانون پر بھی کوئی رائے کا اظہار نہ کرے یا دونوں طرف اپنی رائے دے تو وہ ڈنکی ووٹ شمار ہوتا ہے اور ڈنکی ووٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی وہ نہ نا میں جاتا ہے نہ ہاں میں جاتا ہے نہ آئیز میں جاتا ہے نہ نوز میں جاتا ہے تو ڈنکی ووٹ ضائع ہو جاتا ہے اسی طرح جنرل الیکشن میں بعض ووٹرز ایک پرچی پر ایک جگہ نشان لگانے کی بجائے دو جگہ یا دو سے زائد جگہ نشان لگا دیتے ہیں تو وہ ووٹ کسی امیدوار کو نہیں ملتا وہ بھی ڈنکی ووٹ ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی اگر رائے کا اظہار درست نہ کیا جائے تو وہ ڈنکی ووٹ شمار ہوتا ہے نیکسٹ الیکٹورل رول کا جب نام پارلیمنٹ میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اس کا مراد ہوتی ہے کہ رائے دہندگان کی فہرست یا وہ لسٹ جس میں ووٹ درج ہوتے ہیں الیکٹورل رول کا لفظ عام انتخابات میں الیکشن کمیشن کی طرف سے استعمال کیا جاتا ہے یا امیدواران استعمال کرتے ہیں جب وہ فہرستیں دیکھتے ہیں یا قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کے دوران کسی حوالے سے الیکٹورل رول کا ذکر ہو تو اس کا تذکرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ووٹوں کی فہرست کا ذکر آ رہا ہے نیکسٹ ہے ایکسپنچ ایکسپنچ سے مراد ہوتی ہے حزف کرنا پچھلے لیکچر میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بعض اوقات کارروائی میں ممبران غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کر جاتے ہیں اور غیر پارلیمانی الفاظ اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو رپورٹ کر دیا جائے تو وہ بیڈ ٹیسٹ میں ہوتے ہیں امیج خراب کرتے ہیں تو ایسے غیر پارلیمانی الفاظ یا کوئی ریمارکس جو ان کارڈ فار ہوں تہذیب کے دائرے میں نہ ہوں اور پارلیمنٹ میں ان کا بیان کر دیا جائے یا کومنٹ دے دیا جائے تو اسپیکر لفظ یوز کرتا ہے کہ میں نے یہ الفاظ ایکسپنچ کر دیے یعنی حذف کر دیے اور کارروائی میں جو چیزیں حذف کی جاتی ہیں یا ایکسپنچ کی جاتی ہیں ان کو رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اگر کوئی رپورٹر لفظ ایکسپنچ سننے کے بعد بھی ان چیزوں کو رپورٹ کرے تو اس کے خلاف پارلیمنٹ چارا جو ہی کر سکتی ہے نیکسٹ ہے فیلی بس آئی ایل ایک پارلیمانی حربے کا نام ہے ایک ہتھیار کا نام ہے فیلی بسٹرنگ کہتے ہیں کہ آپ بغیر کسی مواد کے بغیر کسی نکتے کے بغیر کسی اہمیت کے ایک ایشو پر بولتے چلے جائیں پارلیمنٹ میں بعض ممبران کو یہ صلاحیت یہ اہلیت ہوتی ہے کہ وہ جب پارلیمنٹ کا وقت ضائع کرنا چاہیں تو وہ اپنے پریولیج کو استعمال کرتے ہوئے اگر دو منٹ بولنا ہے تو وہ اس پر بیس منٹ بول جاتے ہیں بعض اوقات اگر ان کو نہ روکا جائے تو وہ کئی گھنٹے بول سکتے ہیں اور جب وہ بولنے لگتے ہیں تو بات کو بات سے ملاتے چلے جاتے ہیں چاہے اس کا کوئی مفہوم ہو یا نہ ہو اس کو کہتے ہیں فیلی بسٹرنگ یعنی پارلیمنٹ کا وقت ضائع کرنا تو اس کے لیے برطانوی پارلیمنٹ نے یہ ٹرم استعمال کی اور یہ پارلیمنٹوں میں عام طور پر جب کوئی ممبر غیر ضروری بات کر رہا ہو بلا کسی وجہ کے بات کو طول دے رہا ہو مہمل بات کر رہا ہو میننگ بات کر رہا ہو لیکن مائک نہ چھوڑ رہا ہو اور تقریر مسلسل جاری رکھے تو اسپیکر کہتا ہے کہ معزز ممبر آپ فیلیبسٹرنگ کر رہے ہیں تو پلیز کم ٹو دا پوائنٹ لیکن فیلیبسٹرنگ ایک ایسی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ وہ ماہر ممبران اسپیکر کو بھی گچہ دے جاتے ہیں اور وہ ایسا کرتے ہیں کہ میڈم اسپیکر یا محترم اسپیکر آپ نے درست کہا لیکن یہ جو بات میں کر رہا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنے اس پوائنٹ کی طرف آتا ہوں اور میرا پوائنٹ وہی ہے جو میں نے تقریر کے آغاز میں کہا اور آغاز میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا اور اچھا اس لیے نہیں سمجھتا کہ یہ پارلیمنٹ کے مفاد میں نہیں ہے اور پارلیمنٹ کے مفاد میں وہ چیز نہیں ہوتی جو عوام کے مفاد میں نہ اور عوام کا آپ کو پتا ہے عوام کیا چیز ہوتے ہیں عوام وہ ہوتے ہیں جن کے ووٹ سے ہم الیکٹ ہو کر آتے ہیں تو سپیکر پھر اس کو ٹوکتا ہے کہ مسٹر یو آر فیلی بسٹنگ آپ کام کی طرف آئے بل کی طرف بات کریں آپ عوام پر بات کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے میڈم سپیکر یا اسپیکر صاحب میں عوام کا منتخب نمائندہ ہوں اگر میں عوام کی بات نہیں کروں گا تو پھر اس ایوان میں کون بات کرے گا یہ میرا حق ہے میں ووٹ لے کر آیا ہوں میں اپنا نقطۂ نظر بتا رہا ہوں تو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ یہ بل عوام کے خلاف ہے اور عوام سڑکوں پر حکومت کے خلاف نکل آئی ہے احتجاج کر رہی ہے اور حکومت اس طرف توجہ نہیں دے رہی اور اگر اس طرح نہیں ہوگا تو حکومت کیسے چلے گی ملک کیسے ترقی کرے گا تو اسپیکر پھر کہتا ہے کہ بھائی آپ پھر فیلی بسٹنگ کر رہے ہیں آپ آئیں بتائیں کہ اس قانون میں کیا خامی ہے تو وہ پھر کہتا ہے کہ جی میں تو خامی کی طرف ہی جا رہا ہوں یہ بل جس عوام کے لیے بنایا گیا ہے اس عوام کی بات اگر آپ نہیں کرنے دیں گی تو بل تو کاغذ کا ٹکڑا ہے اور کاغذ کے ٹکڑے تو پر عمل نہیں ہوتا جب تک عوام رائے نہ دیں اور عوام بڑی اہم چیز ہوتی ہے تو غرضے کے وہ لفظ عوام پر دس پندرہ منٹ بول جاتا ہے اور فیلیبسٹرنگ ہوتی ہے اصل چیز رک جاتی ہے میں نے آپ کو تھوڑی سی فیلی بسٹنگ کر کے اس لیکچر میں بتائی ہے اور یہ مختلف ممبران کا فن ہوتا ہے کہ وہ کیسے بات کو طول دیتے ہیں آپ نے دیکھا کہ فیلی بسٹرنگ کی تعریف کرتے ہوئے یا اس کی مثال دیتے ہوئے میں نے کچھ الفاظ بولے لفظ عوام کے حوالے سے کئی فکرے جوڑے اور آپ کا بھی وقت ضائع کیا اور فیلی بسٹرنگ کی تو اس لیکچر کے دوران بھی میں جب فیلی بسٹرنگ پر بات کر رہا تھا تو میں نے اس فن کو استعمال کرنے کی انتہائی ادنا سی کوشش کی لیکن اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہوا کہ آپ کو باقی اصطلاحات میں نہیں بتا سکا اور ہمارے اس لیکچر کا وقت جو مقررہ ہے اس میں سے کئی منٹ اس فیلی بسٹرنگ کو بتاتے ہوئے میں نے استعمال کر لیے لفظ ضائع میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں چاہتا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ چیز سما جائے کہ فیلی بسٹرنگ کس کو کہتے ہیں اور فیلیبسٹرنگ کے نتیجے میں بہت سی اصطلاحات جو میں آپ کو اس لیکچر میں بتانا چاہتا تھا وہ رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ اللہ میں آپ کو اگلے لیکچر میں بتاؤں گا جس طرح فیلی بسٹرنگ میں آپ نے انٹرسٹ لیا ہوگا اس طرح پارلیمنٹ کی کارروائی کے دوران کچھ ایسی ٹرمیں اور ہیں جو ممبران کی نفسیات اور کارروائی کے مظاہر کو سامنے رکھ کر پارلیمنٹ نے تشکیل دی ہوئی ہیں اور دنیا کے مختلف ممالک میں امریکہ میں برطانیہ میں بھارت میں پاکستان میں اور جہاں جہاں پارلیمنٹس کام کرتی ہیں وہ ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے اور اپنے اپنے فن کے ماہر ممبران اس فن کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں کہ جب وہ مائک لے کر ایوان میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور بولنا شروع کرتے ہیں تو ان سے مائک واپس لینے کے لیے بھی اسپیکر کو بڑی ٹیکنیک اختیار کرنی پڑتی ہے اور وہی اسپیکر کامیاب ہوتا ہے جو ایوان میں ایسے ممبران کو جو فیلی بسٹرنگ جیری مینڈرنگ اور بہت سی دوسری ٹرمیں جو اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا اس کے ماہر ہوتے ہیں تو جب وہ ان کو کنٹرول کر لیتا ہے تو وہ ایوان میں ڈسپلن قائم کرتا ہے اور اسپیکر اس کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور ان اگلے لیکچر میں آپ سے انٹرمینالوجی کے علاوہ کچھ اور پہلوؤں پر بھی گفتگو ہوگی کہ پارلیمنٹ میں خبریں بنانے کے کچھ سیٹ فارمولے بھی ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے لیکچر میں بتاؤں گا اگر آپ اس کی طرف توجہ دیں گے اور ان فارمولوں کو نظر میں رکھیں گے تو آپ روایتی خبریں تو چٹکی میں بنا سکیں گے اور ایکسکلوسیو خبروں کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی جس کے حوالے سے میں نے پہلے دو لیکچرز میں آپ کو تفصیلات بتائی ہیں لیکن انٹرمینالوجیز کو آپ ذہن نشین کر لیں جب آپ ان ٹرمینالوجیز کو سامنے رکھ کر ایوان میں رپورٹنگ کریں گے تو آپ ریلی یو ویل انجوائے کیونکہ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ممبر اس ٹرمینالوجی کو کس طرح پریکٹس کر رہا ہے اور جب آپ ان چیزوں کو سمجھ جائیں گے تو آپ کا ایک ایسا رچ ایکسپیرینس ہوگا کہ پارلیمنٹ کی رپورٹنگ کے حوالے سے جب آپ کہیں بات کریں گے کوئی تحریر کریں گے تو آپ ان ٹرمز کو استعمال کریں گے اور لوگ کہیں گے کہ یو آ اے نالجبل امپریسو اور پارلیمنٹ رپورٹر ہے اس کے ساتھ سرور منیر راؤ کو اجازت دیجیے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے خدا حافظ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو